وشر الامور بدا في النار اس سے پہلے آج کے زمانے میں بھی اور اس سے پہلے بھی جہاں تک پہنچے تھے وہ تھا باب تھا بابو ماجافل غیر اللہ اللہ کے علاوہ کسی کے نام کا کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی اس کے شر سے بچنے کے لیے اگر اس کے نام سے ذبح کیا جاتا ہے جو آئین شرک ہے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 یا عرب اینی نظر تو ما فی بطنی محرن فتقبل منی انہوں نے عمران کی بیوی بی نے یہ نظر کیا تھا کہ اللہ تعالی جو بچہ پیدا ہوگا وہ سوچتی تھی کہ نر بچہ پیدا ہوگا اس کو ہم تیرے گھر کے لیے وقف کر دیتے ما فی بطنی محرن یعنی وہ آزاد رہے گا لیکن تیرے گھر کے لیے وقف رہے گا تیرے گھر کے لیے خدمت کہ تیرے گھر کی خدمت کرے گا جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو انہوں نے کیا گھر رب نہیں ہوگا تو ان اے اللہ تعالیٰ یہ تو بچی پیدا ہوئی ہے عورت زنانہ پیدا ہوئی ہے اور یہ جو ہے وقت کے لیے مناسب نہیں ہوگی وہ لہی سجزا کرو یعنی مرد دوسرے کام کے لیے ہوتا ہے عورت دوسرے کام کے لیے عورت کو اگر ہم اللہ کے گھر کے لیے وقت کر دیں تو اس کے ارد گرد بہت کچھ صبح بہت, بہت کچھ خطرے ہیں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 اور یہ پتہ چلا کہ ان کو ان کے والدین نے وقف کر دیا تھا تو کسی نے آیت پڑھی ایک چھوٹی سی میں نے ایک مذاق کی بات کہی کہا یورب صدقات اللہ تعالی صدقات کو بہت زیادہ موٹا پھیلاتا ہے بڑھاتا ہے تو یہ خبروں پر جو کچھ آتا ہے مجاگر لوگ اللہ کے بدن سے بہت کچھ کھانے کو پاتے ہیں بہرحال تو وقف کر دیتے یہ زندگی بھی اس قسم کا وقف ہی غیر اللہ کے لیے شرک ہوا اسی طرح موت کو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 اس وجہ سے صرف اللہ ہی کے لیے نماز پڑھو بسل رب کر اور صرف اللہ ہی کے لیے قربانی کرو اللہ کے لیے ذبح کرو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدت عنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریماتن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے یا مجھ سے چار چیزوں کا بیان فرمایا حدثربائے کریماتن چار چیزوں یا چار مسئلوں کا بیان فرمایا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 جب حضرت ایک عورت تھی فاطمہ مخلومیہ انہوں نے چوری کی لوگوں نے آ کر کے سفارش کرنے کی کوشش کی اور حضرت اسامہ سے کہا سارے رسول کے جو چہتے تھے اور صحابی اور حضرت پیارے رسول کے پرانے متبنع تبندی تو بعد میں ملگا ہو گئی اس کے حکم کو ملگا کیا لیکن ان کے پیارے رسول کے متمنا حضرت زید کے لڑکے عثمہ ابن زید وہ بھی بہت ہی پیارے تھے حب رسول اللہ یعنی پیارے رسول کے حبیب اور پیارے سمجھے جاتے تھے ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ ذرا پیارے رسول کے دربار میں سفارش کر دیجئے کہ یہ فاطمہ کو ان کا ہاتھ نہ کاٹا جائے کیونکہ پوری ان کے ہاتھ کاٹنے سے پوری قوم کی ناک کٹ جائے گی بے عزتی ہو جائے گی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 طاقت ہوتے ہوئے اسباب مہیا ہیں اس کے باوجود اللہ کی شریعت کی نفاذنا کا نفاذ نہ ہو تو کفر اور فص اور ظلم ہے اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی لعنت فرمائی چوتھی چیز یا چوتھا مسئلہ جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا لن اللہ من غیر من مسلم شریف کی روایت صحیح مسلم کی روایت ہے لان اللہ منع رمنال منالب حدود العب یا کوئی بھی حد ہو کسی کی آپ کا کی زمین کی حد ادھر ہے اس دوسرے کی حد آپ دو آدمیوں کے درمیان حد کی ایک حد قائم ہے اس کو رات میں آدمی جا کر کے آگے پیچھے کر دے اپنی زمین کو اور زیادہ وسیع کر لے دوسرے کی زمین سے لے کر کے تو یہ غصب اس زمین کے غزب میں داخل ہو گیا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 لان اللہ من منغیرا من الر ہو اس میں آدمی کی دو آدمیوں کی زمین ہو اس میں آگے پیچھے کر کے اپنی زمین کو زیادہ کرنے کے لیے دوسرے کی زمین سے لے لے یہ بھی اسی معنی میں داخل ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ منظب الغ اللہ یہ, یہ شخص لانت کا مستحق ہے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اس کے اوپر لانت کا سدور ہوا اس وجہ سے یہ جاننا چاہیے کہ یہ بہت بڑا گنا ہے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 وہ چاہے کہ ہمیں راضی کرنے کے لیے ہمارے لیے ضبع کرو جس طرح اللہ کے لیے ذبح کر رہے ہیں اور لوگ اس کے لیے ذبح کریں گے تو یقیناً وہ اس چیز میں داخل ہوگا وان طارق ابن شہابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم <سؤال> دخل جنتر في زباب یہ حدیث جس کا جس میں ذکر ہے دخل جنت و دخل النار جنفی دباب ایک آدمی صرف ایک مکھی کی بنا پر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 اور جھوٹھی قبر حضرت پیر عبد اللہ جیلانی رامد اللہ علیہ کی تو وہاں کہتے ہیں کہ زبردستی انہوں نے مجھ سے کہا زبردستی کہا کہ یہ پول خریدو کہ انہوں نے کہا کہ کس لیے دیہاتی زبان میں بولنا شروع کیا انہوں نے کہا کس لیے کہ داتا کے قبر پر چڑھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں چڑھانے کے لیے کہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں تم کو دیکھنے کا حق نہیں ہے جو بھگا دیا انہوں نے پھر انہوں, انہوں نے باہر جا کے سوچا کہ آج ہم کیسے جائیں دیکھنے تو کوئی آدمی جا رہا تھا اس کے ساتھ ہو لیے اس نے خریدا اور اسی کے ساتھ وہ چلتے رہے چلتے رہے پھر یعنی دوسرے ٹائم میں بہرحال وہ اپنے کو ایک دوسری شکل بنا کر کے گئے تب جا کر کے اندر دیکھا و اللہ ہے میں نے دیکھا وہاں لوگ چاروں طرف سے قبر کے اوپر سجدا کر رہے ہیں کوئی قبلے کی قید نہیں ہے ادھر سے بھی سجدہ ہے ادھر سے بھی سجدہ ہے ادھر یہ قسم کھا کر کے انہوں نے بیان کیا کہا کہ کی اور گرجیا گر کر کے رو رہے ہیں ایسا کسی کو میں نے مسجد میں روتے ہوئے نہیں دیکھا دیکھیے جیسا کہ لوگوں نے بیان کیا ہے کہا ہے کہ لوگ قبروں پہ جا کر کے ایک ہے مسرت سعود کتاب ہے انہوں نے کہا ولہ حضرت زینب کی قبر پر مصر میں یا اس طرح لوگ جو وہاں اس طرح روتے اور گر ہیں کہ جس طرح اس طرح کبھی کعبہ کے سائے میں کسی کو ہم نے روتے اور گر جاتے نہیں دیکھا ہے یہ ہے شرک ہے نہیں شرک جس کے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 تو وہاں سے جب تک کوئی اس بت کے لیے کوئی قربانی نہ دے چڑھاوا نہ چڑھا دے وہاں سے کسی کو گزرنے نہیں دیتے تھے فقار العد ان دونوں میں سے ایک سے کہا کہ کچھ نہ کچھ بہرحال تمہیں چڑھاوا دینا ہے کرر قال لئی سے ہندی سے ان کو کر ریرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس کی قربانی دوں یا جس کا چڑھاوا چڑھاؤ اس پتھر کے نام یا اس بت کے نام قانو کر لو زباب ایک مکھی پکڑ کر کے اس پر قربان کر دو سبحان اللہ فکر بن فخر لو تو ایک مکھی کو پکڑ کر کے اس نے اس پر چڑھا دیا اور اس کا راستہ انہوں نے چھوڑ دیا وہ چلا گیا پد خلا انار اس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہوا دوسرے سے کہا کر کچھ نہ کچھ چڑھاوا دو ما و کر بل عہد شيء اندون اللہ دیکھی یہ ہوتا ہے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 ماں ان سے بھی کر رہے باو کہنے لگے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو کسی کے لیے چڑھاوا نہیں چڑھا سکتا فارا وہ ان کی گردن مار دی اور دخل تو اس کی بنا پر وہ جنت میں داخل ہو گئے دیکھیے ایک مکی کو نہ چڑھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توحید کی بنا پر ان کو جنت میں داخل کیا اور دوسرے نے ایک مکی چڑھا دی اس کی بنا پر یہ اس طرح کی بہت سی ایسی بہت سی ایسی روایتیں ہیں جس میں چھوٹے کام